پندرہ میں پارے اور سورے بنی اسرائیل کے نبے رکوع کا آغاز ہے اور سورے بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ اشاد فرمایا سوالات تم نماز قائم رکھو لدولوک کی شم سی علا غسکل سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریخی تک مراد یہ ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر یعنی ظہر اصل مغرب اور رات کی تاریخی تک یعنی عشاء یہ چار نمازیں اس میں آ گئیں وہ قرآن اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑا جاتا ہے اسے اس فجر کی نماز کو کہا گیا فجر کا قرآن پانچ نمازیں ہو گئیں قرآن مجید فقان حمید میں سب سے زیادہ کسی نیکی پر اگر ایمان کے بعد کسی نیکی پر زور دیا گیا ہے تو وہ نماز ہے ایک روایت کے مطابق سات سو جگہ پر نماز کا ذکر ہے سات سو جگہ پر آپ سوچیں اگر اللہ تعالی ایک مرتبہ نماز کا حکم دے دے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے لیکن قرآن مجید فقان حمید نے سات سو مقامات پر بار بار نماز کا ذکر کیوں کیا گیا نماز کی اہمیت بتانے کے لیے افسوس ہے ہم مسلمانوں کے دلوں میں اب نماز کی اہمیت باقی نہ رہے ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی مصروفیات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں غالباً اس سے پہلے یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا پھر سن لیجئے کہ ایک نوجوان مجھے باہر شریعت مسجد میں ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور وہ تو کچھ مسائل پوچھنا چاہتے تھے اس واقعے کے ذم میں انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ ول وسلم کا دیدار نصیب ہوا لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ میرے محبوب مجھ سے ناراض ہیں میں بڑا رنجیدہ ہو گیا خواب ہی میں مجھے پھر کہا گیا کہ تم سنت کو پورا کرو اور نماز کی پابندی کرو یعنی جو تم میں کوتاحیاں ہیں اس کو دور کرو وہ کہتے ہیں کہ میں نے داڑھی شریف رکھی تھی لیکن خش خشی سنت کے مطابق جو واجب ہے اس طرح داڑھی شریف نہ تھی میں نے نیت کر لی کہ اب میں داڑی شریف حضور کی محبت میں پوری رکھوں گا اور نمازوں میں ان کا سستی تھی اور وجہ یہ تھی کہ اذان ہوتی میں کہ ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں اس طرح میری نمازیں اور کبھی کبھی جماعت نکل جاتی اکثر جماعت اور کبھی کبھی نماز نکل جاتی قبض اس خواب کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا کہ جیسے ہی اللہ اکبر اذان کا سنتا پھر کوئی کاروبار نہیں کسی سے کوئی ڈیلنگ نہیں یہاں تک آفس میں بیٹھا ہوں پارٹی سامنے ہے بات چل رہی اور اذان کی میں نے اللہ پر سن لی تو میں کہتا جناب اب میں آپ سے بات نہیں کر سکتا تو وہ کہتا بھی تو پندرہ منٹ ہے تو میں کہتا نہیں جناب میں نے یہ عید کیا ہے اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے مجھے وضو کرنا ہے استنجا وضو سے فارغ ہو کر سنتیں پڑھنی ہے اور اطمینان سے مجھے نماز ادا کرنی ہے وہ کہتے کہ وہ لوگ کہتے کہ پھر ٹھیک ہے پھر ہم دوسروں سے کر لیں گے تو میں کہتا ٹھیک ہے آپ یہ ڈیلنگ دوسرے سے کر لیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ دنیا میں مجھے اس کی یہ برکتیں ملیں کہ میں جس کاروبار میں ہاتھ جب پہلے ڈالتا تھا تو نقصان ہوتا دس دس بجے تک اپنے آفس کے معاملات میں الجھا رہتا مگر مجھے نجات نہ ملتی اب یہ عالم ہو گیا کہ پانچ بجتے ہیں تو میں اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہوں اور جتنا میں دس بجے محنت کر کے رات کو دس دس بجے تک محنت کر کے کماتا تھا اللہ تعالیٰ نے نماز کی برکت سے مجھے اس سے زیادہ عطا فرمایا اور کہتے ہیں الحمد مجھے اس پابندی کرنے کی برکت سے کہ نماز ایسی پابندی کے اذان ہوتے ہی کوئی کام نہیں سیدھے نماز کی تیاری اور نماز کی طرف اور اطمینان سے نماز پڑھنا کوئی کاروبار کا ٹینشن نہیں لینا کہتے اس کی برکت سے الحمد مجھے چار مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر زیارت جب مجھے کروائی اور فرمایا میں تم سے راضی ہوں وہ کہتے میں خواب میں رونے لگا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ میرے لیے اور میرے خاندان والوں کے لیے میرے گھر والوں کے لیے بکشش کی دعا کریں تو کہتے ہیں میری خوشی نصیبی کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا نے ہاتھ بلند کر دی ہے اور کہا اے پروردگار تو اس کی بھی بخش فرما اور اس کے گھر والوں کی بخشش فرما کہ نماز سے پیارے آقا اس کے خوش ہوتے ہیں جو عیلت قرۃ و اینیب حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے چلیں آج ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اب آزان ہوتے ہی ہم سارے کام چھوڑ دیں گے ان ان ن قرآن الفجری کا بے شک فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے آج تک اگر فجر میں سستی تھی اللہ تعالی معاف فرمائے اب آئندہ ہم فجر کی نماز کبھی کضا نہیں کریں گے وہ مین اللہ لی بھی اور رات میں تحجت پڑا کرو نا فی الق اے محبوب یہ آپ کے لیے خاص ہے یعنی حضور پر تحجد کی نماز فرض تھی ہمارے لیے سنت ہے تحجد کی کم از کم دو رکتے ہیں آپ چار بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں حضور کی سنت مبارکہ آٹھ رکع تحجد پڑھنا ہے تحجد کے لیے حکم یہ ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد اگر ایک لمحے کے لیے بھی نیند آ جائے تو جب بھی آنکھ کھلے آپ تحجر پڑھ سکتے ہیں تحجت کے لیے بارہ بجے کے بعد پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے عشاء کے فرض پڑنے کے بعد اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گئے تو جب بھی آنکھ کھلے آپ تحجت پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی شخص رات میں اس طرح عبادت کرتا ہے کہ آدھی رات وہ عبادت کرتا ہے اور آدھی رات سوتا ہے تو افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں عبادت کرے اور اگر کوئی رات کے تین حصے کرتا ہے دو حصوں میں سوتا ہے اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ایک حصہ سو لے پھر ایک حصہ اللہ کی عبادت کرے پھر دوبارہ سو لے اور پھر فجر کے لیے اٹھے لیکن فجر کی پابندی کرنا اور جس انداز میں بھی تحجد پڑھ لیا جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحما سے کسی نے خواب میں پوچھا آپ کی وصال کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو فرمایا میرا رات میں اٹھ کر تحجد پڑھنا قبول ہوا اور فرمایا اسی وجہ سے تجھے بخش دیا گیا کا رب کا مقام ان قریب آپ کا رب آپ کو مقامی محمود تک پہنچائے گا ایک مقام ہے جہاں پر کل بروز قیامت حضور جلوہ افروز ہوں گے اور سارے لوگ حضور کی تعریف بیان کریں گے آپ کی خوبیاں بیان کریں گے جیسے ہماری اصطلاح میں نعت کہتے ہیں تو کل بروز قیامت کافر مومن مخالف حمایتی سب حضور کی تعریف کریں گے حضور کا قصیدہ پڑھیں گے مقام محمود پر حضور کی شان کو لوگ بیان کریں گے حضور مقام محمود پر ہوں گے اور لوگ جمع ہو کر حضور کی شان بیان کریں گے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں ناتے پڑھتے ہیں کل بروز قیامت سبھی حضور کی ناتے پڑھیں گے مگر نعت سے مراد میوزیکل ناتے نہیں ہیں جو گانوں کی نقل میں اور گانوں کی کاپی کر کے ناتے پڑھی جاتی ہیں وہ مراد نہیں ہے کسی فلمی گانے کی نقل کر کے نعت کو اس طرز پر لانا یہ حرام ہے کہ فلمی گانے کی نقل کرتے ہوئے نعت کی وہ طرز بنانا یہ حرام ہے اسی طرح اس طرح ذکر کرنا کہ محسوس ہو کہ موسیقی بج رہی ہے ڈھول بج رہا ہے یا ڈانڈیا راس ہو رہا ہے یا ماتم ہو رہا ہے اس طرح نعت پڑھتے ہوئے پیچھے ذکر کرنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح میوزک کے اندر موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھنا یہ بھی حرام ہے وقر ربی اے محبوب آ فرمائیے اے میرے رب ادلنی تو مجھے جہاں بھی داخل کر آسانی کے ساتھ داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما اور اخریجنی مخ راجا اور جہاں سے مجھے نکال سچائی کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ نکال یعنی میرا جانا آنا میری زندگی اس کو مکمل آسان فرما دے یہ دعا علماء فرماتے ہیں کہ شوگر کے مریض کے لیے بڑی مفید ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑے اصل میں یہ شوگر کے مریض کے لیے وہ دعا اس لیے لائے کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کھانے میں تکلیف کوئی زخم لگ جائے تو وہ تکلیف دیتا ہے اور اس دعا میں زندگی آسان مانگی گئی ہے تو جو بھی دعا پڑے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ اپنا کرم فرمائے گا وہ چاہے گا تو ہمارے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی سلطان ارے پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے مددگار غلبہ عطا فرما مجھے روب و دب دبا غلبہ عطا فرما تو دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی آخرت میں کرم ہوگا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مددگار عطا فرمائے گا کل ارے محبوب آ فرمائیے جا الحق کو حق آ گیا الباطل اور باطل چلا گیا حق کی فتح ہو گئی ان باتل بے شک باطل کو بالآخر مٹنا ہی ہے باطل کتنا بھی سر اٹھا لے ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہے اور حق کی فتح ہے نزل مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رحمت اور قرآن جو ہم نازل فرماتے ہیں اس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے قرآن شفا ہے جو قرآن کو پڑھے گا قرآن کو سمجھے گا قرآن پاک پر عمل کرے گا اس کی ظاہری باتنی جسمانی روحانی بیماریاں اللہ تعالی دور فرما دے گا اس کے علاوہ کئی قرانی وظائف بھی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے عمل کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں ولا یزید ولیمین اللہ خسا اور ظالم تو خسارے ہی میں بڑھتے ہیں انہیں قرآن سن کر بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ دل گندا ہو اور نور قرآن سے وہ منور نہ ہو ایمانی نور نہ ہو تو پھر کوئی نور قرآن سے منور نہیں ہوتا قرآن تو منافقوں نے بھی سنا قرآن تو کافروں نے بھی سنا اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی قرآن کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے وہ اِدا انسانی آرادا وہ نہ آبی جانبی اور جب ہم کسی انسان پر انعام فرماتے ہیں اور اسے نعمتیں دیتے ہیں تو وہ ایراز کرتا ہے اور کنارا پکڑ لیتا ہے وہ ادا مصح و شرکانا یا اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے یعنی مصیبت میں اللہ کو یاد کر کے اللہ سے امید نہیں رکھتا مایوس ہو جاتا ہے اور مصیبت دور ہو جائے تو مغرور ہو جاتا ہے نا شکرا بن جاتا ہے کل اے محبوب اثر کلوئی یا مالو آلہ لتی ہر کوئی اپنے انداز پر عمل کرتا ہے کوئی جنت میں جانے والے کام کرتا ہے کوئی جہنم میں جانے والے ہمارے لیے نصیحت ہے کہ تم کون سا انداز اختیار کرو گے رب أَعْلَمُ عالم و بیمن ہوا اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے پروردگار اس آیت کے صدقے میں ہمیں بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما